سامعین اور سامیات ربۃ الجلال دل علیہ کرام نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری آفرت کی کامیابی کے لیے کچھ ایسے موسم رکھے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نوازشیں ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایفرخیر دہرقم ہمیشہ اچھے کام کرو و تارفحات رب اور اپنے رب کی نوازشوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کرو یہ نوازشیں رات کے آخری پہر میں بھی ہوتی ہیں رات کا جب آخری پہر آتا ہے تو اللہ تبارک کا تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے جیسے اس کی ذات کے لائق ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی کیسے آتا ہے آخری تہائی رات تو دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو پھر کیا اللہ تعالی ہمیشہ آسمان دنیا پر رہتا ہے یہ باتیں عقل کی لاجک کی باتیں قیاس آرائی کی باتیں دنیا کے لیے ہیں اور جو عقیدے کی باتیں ہیں اگر آپ لوجک پر چلیں گے تو اللہ تبارہ کا وہ تعالیٰ کا بھی لوگ انکار کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی چیز وہ جو نظر آتی ہے محسوس کی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا محسوس نہیں کیا جا سکتا اس لیے کیوں مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہم نے دیکھا نہ ملاقات ہوئی اس کے باوجود ہم ان کو مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے جہاں ایمانیات ہوتی ہیں وہاں لوجک ختم ہو جاتا ہے لوجک پیچھے رہ جاتا ہے جب لوجک ختم ہو وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے رب جلال علی کرام آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے ین ضلع کو آخر جب ہر رات آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے اللہ تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتے ہیں کون ہے جو بخشش مانگنے والا ہوں اس کو معاف کر دوں کون ہے جو رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں تو ہمارا اس پر ایمان ہے اور نزول وہ فرماتا ہے جو اوپر ہو جو پہلے نیچے ہو اس نے کیا نزول کرنا جو اوپر ہوگا تو نظور کرے گا تو ثابت ہوا اللہ تعالی اوپر ہے عجیب بات ہے ہندو بھی اس بات کو مانتے کہ اللہ اوپر ہے اوپر والے نے یہ کیا اوپر والا یہ کر دے گا مسلمان نہیں مانتے مسلمان کوئی کہتا ہے ہر جائی ہے ہر جگہ ہے کوئی کہتا ہے دلوں میں گسا ہوا نولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھ کر کیا فرماتے سبحان بلند من سما صفکم تمور کیا اس ذات کے بارے میں بے خوف ہو گئے وہ جو آسمانوں پہ ہے جو بلندیوں پہ ہے کہ تمہیں زمین میں نہ دن دے اور رحمان العرش عال الرش رحمان عرش پہ ہے اور ایک لونڈی اس کا مالک اس کو آزاد کرنا چاہتا تھا آ کر پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول آپ اس کا ایمان چیک کر لیں اگر یہ مومن ہے تو میں آزاد کر دوں آپ نے جو سوال کیا اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہ اللہ کو مانتی ہو نہیں مانتی ہو یہ نہیں کہ اللہ ایک مانتی ہو تین مانتی ہو فرمایا ائین اللہ اللہ کہاں ہے کہتی ہے پھر سما آسمانوں پہ من آنا میں کون ہوں کہا کہتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مومن ہے اس کو آزاد کر تو نزول فرماتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کا وقت ہوتا ہے ویسے تو ہر وقت ہی اس کی نوازشیں ہیں لیکن کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں اللہ تعالی کے لیے مارکے میں کھڑا ہونا یہ موقع ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کی نوازشیں بہت زیادہ ہوتی بیت اللہ کابت اللہ کے پاس حجر اسمد کے پاس ملتظم میں چمٹ کر دعا کرنا یہ جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے تو کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان جگہوں میں ہر شخص نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالیٰ جو مواقع ایسے فراہم کرے جو اوقات ایسے فراہم کرے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ بہت بڑی سادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں آ جائے ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ آئے گا نہیں آئے گا وہ تو آئے گا لیکن ہم ہوں گے نہیں ہوں گے تو میرے عزیز بھائیوں میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ یہ جہان کمپٹیشن کا جہان ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہر میدان میں اور جب انسان اپنے سے آگے کسی کو دیکھتا ہے تو ہمت پکڑتا ہے اور جو اپنے سے نکمے اور سست کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کیسے تو میں اچھا اس لیے اپنے سے زیادہ بہتر لوگوں کا ساتھ یہ آپ میں نشات پیدا کرے گا اچھے لوگوں کے ساتھ مجلس اللہ تعالیٰ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو صبح و شام مجھے پکارتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیے آتا ہے تو آئینہ ہوم آپ کی نظریں ان سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے ان سے آگے آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آنا چاہیے یہ جو مجھے دن رات پکارتے ہیں یہ گریبڑے مسجد نبی کے صفا کے طالب علم کسی کا رنگ کالا ہے کوئی حدشے سے آیا ہے کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے کسی کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں مگر آپ ان کے ساتھ بیٹھا کرو کسی کی آنکھیں سلامت نہیں ہیں آ کر کے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چودھری بیٹھا ہوا تھا آپ اس کی ہدایت پر حریص تھے کہ یہ میرا ساتھی نابینا یہ تو کل بھی آ جائے گا لیکن یہ کبھی کبھی قابو آتا ہے اس کو میں اچھی طریقے سے دعوت دے دوں آپ نے نابینا کی طرف توجہ کم کی اور ناپسند فرمایا کہ اس وقت کیوں مجھے بار بار کہہ رہا ہے یہ تو اپنا ساتھی ہے اللہ تبارک کا تعالی نے آسمان سے سورت نازل کر دی بس انجا کا جو آپ کی سننا نہیں چاہتا اس کو آپ سناتے ہیں اور جو آپ کو سننے کے لیے آیا ہے جو رغبت رکھتا ہے جو لپکتا ہوا آیا ہے آپ اس سے بے نہیں ملتے اللہ اکبر پھر تو حالت یہ ہو گئی کہ فرمایا اب ابو فی تو صحیح بخاری میں ہے جب مجھے تلاش کرنا ہو کہ میں کہاں ہوں مسجد میں کئی گروہ ہوتے ہیں کوئی سیٹوں کا گروہ ہوگا کوئی طالب علموں کا ہوگا کوئی غریبوں کا کوئی دوسروں کا اشکا لکھ عربی کا جملہ ہے کہ پرندے اپنے ہم شکلوں پر ہی گرتے ہیں کبھی آپ ولیمے پر جائیں تو جس میز پہ آپ جیسا ہوگا آپ اس کے پاس جا کر بیٹھو گے تو فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو میں دیکھوں جہاں کو غریب نوجوان غریب لوگ بیٹھے ہوں گے وہاں مجھے دیکھنا میں ان میں بیٹھا ہوا ہوں حل تم سرون سکون تم اور میں ان ہی غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان کی وجہ سے ہی تمہیں تمہاری مدد کی جاتی تو اچھے لوگوں کی مجلس زیادہ عبادت کرنے والوں کا ساتھ انسان میں نشاط پیدا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ گھر اور مسجد میں تراوی پڑھنے کا فرق ہو جاتا ہے مسجد میں لوگ تراوی پڑھنے ہوتے ہیں تو ہمت ہو جاتی ہے گھر میں سستی ہو جاتی لیکن اگر آپ میں نشات زیادہ ہے آپ کو اپنے جسم پر قدرت حاصل ہے تو پھر آپ آخری تہائی حصے میں اکیلے بھلے قرآن ہاتھ میں پکڑ کر آپ تہجد پڑھیں تراوی پڑھیں یاد رکھو تہجد اور تراوی ایک ہی چیز ہے تاجت ترابی بطر قیام النائل یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مَا کَانَ يَزِيدُ فی رَمَدَانَ وَلَا فی غِيْرِهِ عَلَىٰ اَحْدَىٰ عَلَىٰ آپ رمضان ہویا گئے رمضان ہو آپ کی روٹین چینج نہیں ہوتی تھی آپ گیارہ رکھتے تحجد پڑھا کرتے تو رمضان میں وہی گیارہ رکھتے اسی کو لوگ تراوی بول دیتے ہیں تراوی کا لفظ کو کتاب و سنت کا لفظ نہیں ہے لوگوں نے خود نام رکھا ہوا وہی جو سارا سال تحجد اور قیام الہر کہلواتا ہے اسی کو رمضان میں تراوی بول دیا جاتا ہے اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب آپ تراوی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے فورن بعد آپ تحجد عشاء کے فوراً بعد پڑھ لے پڑھ رہے ہیں تو تحجد کا وقت عشاء سے لے کر فجر تھا کہ کسی وقت پڑھ لو اس کے لیے سونا چاہیے اور اس کے لیے اٹھنا چاہیے یہ کوئی تصور نہیں غلط تصور اور یہ بھی سمجھو کہ میں تحجد کی اذان کے وقت اٹھا تھا یہ تصور بھی غلط ہے تحجد کی اذان نہیں ہوتی تحجد عشاء کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے اس کی کوئی اذان نہیں ہوتی جو فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ اذان ہوتی ہے فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ تہجد ختم کرنے کی ادان ہوتی ہے کہ اب کلوز کرو اب اگر آپ کی رکتیں زیادہ رہتی ہیں تو اب آپ اس کو تھوڑا پڑھ کر رکتیں پوری کرنے کی کوشش کرو ابھی فجر ہونے جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ حضرت بلار تعالیٰ عنہ اور اہاں فرمایا کہ اے دا نہ بلال الفقن و شربو جب بلال اذان کہیں تو کھایا پیا کرو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان کہے فین نہ آس بہتا نابینا ہے لوگ کہتے صبح ہو گئی تو جا کر اذان کہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے مسجد نبی کے پاس ایک مٹی کا ڈھیر تھا چوٹی تھی پہاڑی سی تھی تو اس پر چڑھ کر ازان کہی جاتی تھی حضرت بلال پہاڑی سے اترتے تو ابن چڑھنا شروع کر دیتے بس اتنا ہی فاصلہ تھا دونوں ازانوں میں اور اس ازان کے مقصد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لکھے کائمک وہ انتب ہے نائم اس ادان کا مقصد یہ ہے کہ جو قیام کرنے والا ہے وہ اپنے قیام کو کلوز کر لے اور جو سو رہا ہے وہ اٹھ کر فجر کی تیاری کر لے اور یہی بیس پچیس منٹ پہلے ہوتی تھی ہمارے ہاں ایک گھنٹہ پہلے لوگوں کو سونے نہیں دیا جاتا رات ادانیں ہو رہی ہیں ہرمین میں بھی اتنا وقت پہلے ہی ہوا کرتی تھی آج کل انہوں نے وقت بڑھایا کیونکہ رش اتنا زیادہ ہو گیا ہے تاکہ گھنٹہ پہلے واش روموں پہ رش زیادہ ہو جاتا ہے اگر آدھا گھنٹہ پہلے ہو تو, تو گھنٹہ پہلے ہی لوگ اپنی تیاری کر لیں رش ڈیوائڈ ہو جاتا ہے ورنہ سنت طریقہ اس کا یہی ہے کہ بیس پچیس منٹ پہلے ادان ہوتی تھی اور مقصد اس کا یہ تین مقصد بیان کیے قیام لائن والا کلوز کر لے سوتا ہوا اٹھ کر تیاری کر لے اور پہلی عزیز کے بلال ازان کہیں تو کھایا پیا کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سہری کی ازان حضرت بلال کی ازان سہری کی ازان اور اس کے بعد ازان جو ہوتی ہے اس پہ کھانا پینا بند کر دیا کرو تو میرے عزیز بھائیوں یہ تحجد یہ تراوی یہ قیام ہی چیز ہے اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو وطر بھی پڑھے تو نو کے ساتھ آپ دو الگ سے پڑھ لو تو آپ کی گیارہ ہو جائیں گے دو اور دو چار کر لو تو سات وطر پڑھ لو دو اور دو اور دو چھ کر لو تو آپ پانچ وطر کر لو دو دو کر کے آٹھ پڑھ لو تو تین وطر پڑھ لو جس طرح کی روٹین چل رہی تو جتنی آپ کے وطروں کی رکتیں کم ہوتی ہیں ادھر سے بڑھتی ہیں جتنی ادھر سے کم ہوتی ہیں بتر بڑھتا ہے تو سر بتر ہوئے نا سارے تحجد کا نام بتر ہی ہوا نا اور یہ بھی اس سے ثابت ہوا کہ عشاء کا حصہ نہیں ہے جس طرح لوگوں نے سمجھ رکھا ہے عشاء کی کتنی رکھتے بولے سترہ دو یہ اور دو وہ اور چار وہ اور یہ کل بلا کے آخر میں تین بتر سترا ہوگا. تو یہ وطر تحجد کا حصہ ہے یہ عشاء کا حصہ نہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں رہا ہے یہ غلط تصورات لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں تو میرے عزیز بھائی جس کی ہمت زیادہ ہو وہ فجر سے پہلے گھنٹہ دو گھنٹے پہلے اٹھ کر تحجد پڑے ترابی پڑے امام سے بھی لمبی پڑے لمبے لمبے رکوع سجدے کرے گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعائیں کرے یہ سب سے افضل ہے اور اگر اکیلا پڑھنے پر آئے اور وہ ویسے بھول جائے اور لیٹ اٹھے تو پھر ایسی صورت میں رات پڑھ کر سو جانا زیادہ بہتر امام کے ساتھ پڑھ لینا زیادہ بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منسلّم آر امام حطۂ جو امام کے ساتھ شرابی پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ امام چلا جائے آخر تک امام کے ساتھ چلتا ہے اس کو ساری رات کے قیام کا جرم تو گھر میں اکیلے چھوٹی نماز سستی والی اور کبھی بھول گئے کبھی رہ گئی کبھی ہو گئی اس سے بہتر ہے امام کے ساتھ پڑھنا اور امام کے ساتھ پڑھنے سے بہتر ہے کہ آخری تہسی میں حصے میں زیادہ لمبے سعیدے رکوع اور زیادہ لمبے قیام کر کے خود پڑھے اگرچہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کر پڑھ لے تو جو آپ کی ہمت ہو کر لو لیکن یاد رکھو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے رات کا قیام کرنا سجدوں میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کو یاد کرنا اس کی کبریائی کو یاد کرنا اتنا بڑا رب اور میں اتنا ناچید اور اس کی بغاوت کروں مجھے کیسے لائق ہو سکتا یہ ہے اپنا محاسبہ کیا کھویا کیا پایا کتنے گنا کیے کتنی نیکیاں ہوئیں قیامت والے دن کتنے نمبروں میں ہوں گا یہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رات کا قیام کرنا فرمایا من قام رمضان ایمان وحت وہ پھر من ماتق جو رات کا قیام کرے رمضان میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اور ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گنا معاف کر تو رمضان صرف روزے کے لیے نہیں ہے اس میں رات کو بھی اللہ تعالیٰ قیام کے ساتھ گنا معاف کر رہا ہوتا ہے دن کے روزوں کے ساتھ بھی گنا معاف کر رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے ہیں سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین ساتھیوں نے پوچھا آپ نے کس بات پر آمین فرمایا فرمایا جبریل امین آئے آ کر کہنے لگے جس شخص کی زندگی میں رمضان آ جائے اور رمضان چلا جائے اور اس کے گناہ باقی ہو اللہ کرے وہ دلیل ہو جائے میں نے کہا میری بھی تائید حاصل ہے میں بھی اس تیری بدوا پر آمین کہتا ہوں جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اولاد نہیں ہے ذمہ داری نہیں ہے نعمت بھی نہیں ہے اولاد آگئی نعمت مل گئی تو ذمہ داری بھی بڑھ گئی پیسہ نہیں نعمت نہیں تو ذمہ داری بھی نہیں اللہ تعالی یہ نہیں پوچھے گا مال کیسے کمایا کہاں خرچ کیا نہیں پوچھے گا ہے ہی نہیں مال آیا نعمت آئی تو ساتھ ذمہ داری بھی آئی ہر ذمہ داری ہر نعمت ذمہ داری ہوتی ہے تو رمضان کا مہینہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور ساتھ, ساتھ بہت بڑی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھی آگر اپنا خواب بیان کرتے دو ساتھی فوت ہو گئے ایک سال پہلے مارکے میں شہید ہوا تھا اور دوسرا ایک سال بعد چارپائی پر فوت ہوا ہے اور میں نے خواب میں دیکھا دونوں میں جو ایک سال بعد چارپائی پہ فوت ہوا اس کا مقام جنت میں اوپر ہے اور جو شہید ہوا اس کا مقام نیچے ہے روٹین نہیں ہے روٹین تو یہ ہے کہ شہدہ کا مقام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے تو مجھے اس خواب کی سمجھ نہیں آ رہی آپ نے یہ نہیں فرمایا خواب تو خواب ہوتا ہے خواب کا کیا حقیقت میں تو شہید کا مقام زیادہ ہی ہے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ وہ ایک سال بعد جو فوت ہوا اس سال میں رمضان آیا یہ حدیث کے نماز ہے سال میں رمضان آیا اس نے روزے رکھے راتوں کا قیام کیا نمازیں پڑھی اس وجہ سے اس کا مقام شہید سے اوپر چلا گیا بہت بڑی نعمت ہے رمضان کا آنا بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر گناہ معاف نہ کروائے تو جبریل امین کی بدعا ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہوگی صحابہ اکرام شہادت کے متلاشی رہتے تھے نہ صرف تمنا کرتے بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کرتے تھے تو انشاءاللہ اللہ وہ جو چار پائی پہ بہت ہوا اس کو بھی اللہ نے شہادت کا مرتبہ دے دیا ہوگا شہاد شہادت سے برابر ہو گئی اور ایک سال جو مزید جیا اس میں رمضان کے روزے راتوں کا قیام دن کی نمازیں اس کی وجہ سے اس کا مقام اوپر چلا تو اس لیے اس ذمہ داری سے عہدہ برابی ہونا ہے اور اس نعمت سے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ ٹارگٹ کیا ہے ٹارگٹ یہ ہے منصا مدان ہے ایمان وحصہ بند ما تقدم من قدمبے قدم جیسے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر گناہ معاف کروانا رمضان گزر جائے اس کے گناہ باقی ہو اللہ کرے وہ دلیل ہو جائے اس بد دعا سے بچنا ہمارا ٹارگٹ ہے اور پچھلے اور اگلے گناہ معاف کروانا ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے لیے تیاری کرو اس کے لیے ہمت پکڑو اور یاد رکھو جتنی بھی عبادات ہیں تقریباً ان سے پہلے اس کی ریحرسل ہے اللہ ہرماتے والا کن کرتا ہوں وکیل کا دین یہ جو منافق جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں اگر ان کا نکلنے کا ٹھیک ارادہ ہوتا تو تیاری ہوتے تیاری انہوں نے کی نہیں اور کہتے یہ ہے کہ ہم بھی جانا چاہتے تھے اللہ اس بات کا انکار کرتے ہم نہیں مانتے تمہارے ارادے کو اس لیے کہ تم نے تیاری نہیں کی تھی تو جہاد سے پہلے جہاد کی تیاری ہوتی نمازوں سے پہلے نماز سنتیں پڑی جاتی ہیں یہ اس کی ریہرسل ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شابان میں تقریباً اٹھائیس روزے رکھ لیتے تھے ایک روز آخر میں چھوڑتے تھے یہ رمضان کی رہرسل ہمیں منع کیا ہے پندرہ کے بعد روزے نہ رکھو البتہ جس کے چھوٹ گئے ہو پچھلے وہ رکھ سکتا ہے تو یہ رمضان سے پہلے رمضان کی ریہرسل کرتے تھے اور آپ دیکھتے ہیں جہاد سے پہلے جہاد کی روزے سے پہلے روزے کی نمازوں سے پہلے نمازوں کی اس طریقے سے انسان عادی ہو جاتا ہے تہج سے پہلے دو رکھتے آپ چھوٹی پڑھ لیتے پہلے پہلے دو رکھتے چھوٹی پڑھ لیتے اس کے بعد پھر آپ تحج شروع کرتے تو یہ آپ کی عادت مبارکہ ہے تو ہمیں اس رمضان کے لیے چاہیے تھا کہ پچھلے پندرہ روزے ہم روز پچھلے پندرہ دن پہلے پندرہ دن شابان کے ہم روزے رکھ لیتے کسی حد <کس> تک ہماری روٹین سیٹ ہو جاتی اور اب یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کم کر دوپہر کا کھانا کم کر دو آہستہ آہستہ جسم آدی ہو جائے گا اور قرآن کی تلاوت زیادہ شروع کر دو اپنی روٹین قریب قریب لے جائیں رمضان کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو مزدور ہوں میرے سے تو روزہ نہیں رکھا جاتا میں تو گیارہ مہینے کمیٹی ڈال لیتا دو دو ہزار روپے ہر مہینے بچا کر تیرے بیس بائیس ہزار بن جاتے رمضان میں روزہ نہ رکھتا تو تیری مزدوری اتنی سخت ہے تو نہ رکھتا نہ کرتا مزدوری جو شخص رات کو مزدوری کر سکتا ہے وہ دن کی چھوڑ کے رات کو کر لے بعد لوگ ڈرائیوری کرتے سالہ سال ڈرائیور رہتے سفروں میں رہتے ہیں ان کی بھی دو ہی صورتیں یا تو برداشت کریں پھر روزے رکھ لیں یا پھر یہ کہ وہ بھی اسی طرح گیارہ مہینوں میں بارہویں تک کما لے بارہ مہینہ رمضان کا آرام کر کے روزے رکھ لے لیکن یہ طریقہ درست نہیں کہ ایک اسلام کا رکن ہو اسلام کا پلر ہو اور ہم اس کو یہ کہہ کر کہ جی میں تو مزدور آدمی ہوں اور میں روزے نہیں رکھ سکتا یہ تو روز کا درست نہیں ہے۔ اسلام کا رکن ہے عورت ایک ہفتہ نماز نہیں پڑتی روزہ نہیں رکھتی ہے نا بعد میں روزے اس کو رکھنے پڑتے ہیں نماز کی پھر بھی معافی مل جاتی اسے اندازہ لگاؤ روزوں کی اہمیت کیا ہے نماز بعد میں بھی نہیں پڑتی روزے اس کو رکھنے پڑتے جو شخص روز نماز نہیں پڑھتا رہا توبہ کر لے آئندہ نمازیں شروع کر دے کدا عمری کا تصور اسلام میں نہیں ہے اللہ تعالی اس کو معاف کر دے گا لیکن اگر روزے چھوڑ کر مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ماتا سیامن سامان ہو ہو جو شخص روزے چھوڑ کر مر گیا اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے روزے میں چھٹی نہیں اس حساب سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو نہیں رکھ سکتا بیمار ہے دے دے عورت بس امید سے ہے بساوقات دودھ پلا رہی ہے پھر امید سے بے دودھ پلا رہی ہے کئی کئی سال اس پر موقع نہیں آتا ایسی کو کہا گیا ٹھیک ہے, ہے. آپ اس, دے دے. دے دے. اس کا فدیہ کیا ہے ایک مسکین کا ایک وقت کا کھانا کھانا پکا کر نہیں دینا ضروری آپ غریب ہیں تو آدھا کلو گندم آدھا کلو چاول آدھا کلو آٹا ان میں سے کوئی ایک چیز تیس دن ہے تو پندرہ کلو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو تیس کلو اس سے بھی زیادہ پونت آخر انفا ہوا خیر اللہ کسی غریب کے گھر میں اناج دے دو یہ آپ کا کفارا آپ کیا فدیہ ہو جائے ایک فون کیا کہتا جی وہ تو بہت غریب ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا یہ لا علمی اور جہالت بہت بڑی مصیبت میں نے کہا کہ چالیس روپے کلو گندم ہو تو پندرہ کلو کتنے کی ہوئی تو کیا اتنے بھی نہیں دے سکتا نہیں اتنے تو دے سکتا ہے دے دے, دے, دے. اب وہ سمجھتا ہے کہ ہر بار کھانا پکانا سو ڈیڑھ سو کا تو ہوگا نا تو وہ غریب ہے نہیں دے سکتا تو میرے عزی بوڑھا آدمی جس کو توقع نہیں کہ اب میں روزوں کے قابل ہو سکوں گا وہ بھی فدیہ دے دے عورت جس کو توقع نہیں کہ اگلے دو تین سال میں روزوں کے قابل ہو سکوں گی وہ بھی فدیہ دے دے اور جس کی بیماری وقتی ہے بخار ہو گیا یا کوئی بھی وقتی بیماری ہے وہ بعد میں رمضان میں نہیں تو سردیوں میں ٹھنڈے اور چھوٹے روزے رکھ سکتا ہے وہ فدیہ نہیں اس کو روزے رکھنے پڑیں تو اللہ کا کاطالہ فرماتے فون شاہد امن کم شہر فلی جو اس رمضان میں زندہ ہو اس کو چاہیے کہ لازمی روزے رکھے تو اس مہینے میں ہمیں اللہ تبارا کا تعالیٰ برکات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ رزق بھی فراخ کر دیتا ہے دسترخوان بھی بڑے کر دیتا ہے لوگوں کے دل بھی بڑے کر دیتا ہے یہ مہینہ ویسے تو سارا سال ہی روزوں کا سال ہوتا ہے تحجد کا سال ہوتا ہے صدقے کا سال ہوتا ہے لیکن یہ خصوصاً مہینہ اللہ تعالی کی نوازشوں کا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے عمومی طور پر حرم پاک میں اگر نماز ایک کی لاکھ بن جاتی ہے تو رما اس پہ قیاس کر کے وہ کہتے ہیں کوئی بھی نیکی کرو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے کوئی بھی نیکی وہاں کرو اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے تو اگر رمضان میں رمضان اگر اسپیشل نیکیوں کا مہینہ ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اجر کو زیادہ کر دیتا ہے اس میں ہمت پکڑنا قرآن حکیم اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں آج سے میں نے کتنی بار قرآن پڑھنا ہے کم از کم تین دفعہ پڑھ لینا چاہیے کم از کم اور یہ کوئی مشکل نہیں ہر نماز کے ساتھ دیکھو دس دنوں میں تیس پارے اس کو کاٹتے کاٹتے ایک دن پر ایک نماز پر لے آؤ بالکل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے ہر نماز کے بعد میں نے اتنا پڑھنا ہے آسانی سے حل ہو جائے گا جس شخص کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ سیکھنا شروع کر دے وہ شرمائے نہیں وہ قرآن حکیم کو سیکھنا شروع کرتے جس کی نماز کمزور ہے شرمائے نہیں نماز کو سیکھنا شروع کرتے ہم نے اس تو اس طریقے سے اس رمضان کو اس کی برکات کو سمیٹنے والے بن جائیں رمضان گزرے جاہل کا جہالت ختم ہو چکی ہو رمضان گزرے تو گناہوں کے نیچے دبا ہوا ہلکا پھلکا ہو چکا ہو رمضان گزرے اللہ کا خوف نصیب ہو چکا ہو رمضان گزرے روٹھا ہوا رب راضی ہو چکا ہو اللہ تبارک کا تعالی توفیق عطا فرمائے پما علیہ اللہ